اور میں بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ وبارک سن چودہ سو اڑتیس سن ہجری کی گیارہویں مبارک شب ہے رمضان المبارک کی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو پاکستان کے علاوہ دیگر ایسے خطوں میں موجود ہیں کہ جہاں یہ تاریخ نہیں بلکہ رمضان المبارک کی کوئی اور تاریخ برکتیں لٹا رہی ہے تو انہیں وہ تاریخ اور پاکستان کے ناظرین کو اور جہاں یہی تاریخ میں ان تمام خطوں کے ناظرین کو گیارہویں شب جو ہے وہ مبارک ہو گیار گیارہ تاریخ مبارک ہو اور ہمارے یہاں الحمد للہ باب از تراویح کا موقع ہے اور تراویح کے بعد کے اوقات ہیں تو جو تراویح سفارے ہو چکے ہیں اور اب مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہیں تو ان یا کوئی اور ساتھ ہے آپ کے یہاں آپ کے خطے میں تو آپ کو رمضان مبارک یہ مبارک گھڑی بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب کرے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول کرے دعوت اسلامی نے الحمد سالہ سال سے یہ معمول ہے رمضان کی برکتوں میں مزید برکتیں علم دین کی شامل کرنے کا استقامت کے ساتھ اہتمام کیا کرتی ہے مدنی مذاکرے کی صورت میں بھی تسلسل کے ساتھ رمضان شریف میں یہ سلسلہ الحمد شیخ طریقہ امیر اہل سنت ان کی خدمت میں سوالات پیش کیے جاتے ہیں مختلف عنوانات پر اور آپ بہت مستند بیانیہ شریعت متحرہ کی روشنی میں بہت پیارا جواب ہمیں عطا فرماتے ہیں جس میں حکام شریعت اور فقہی نقطۂ نظر سے اس مسئلے کی وضاحت اور ہماری تفہیم کے ساتھ ساتھ بہت ساری نیکیوں اور اس پر اس جو میٹر انڈر دا کوشچن ہے یعنی جو مسئلہ زیر غور ہے اس پر عمل کرنے کی شریعت متحرہ کے پسندیدہ اور محتاط عمل کی ترغیب بھی موجود ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ عناصر جن سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے متعلق بڑے ہی میٹھے انداز میں ہمیں وارن بھی کرتے رہتے ہیں خبردار بھی کرتے رہتے ہیں اور انظار بھی کرتے ہیں یعنی جراتے بھی رہتے ہیں تو ایسی مبارک ہستی کا ایسا بیانیہ سننے سے محروم نہیں رہنا چاہیے تو استقبال مدنی مذاکرہ کے سلسلے میں حاضر ہیں آج اور استقبال مدنی مذاکرے کے لیے ہم کوئی موضوع اور کچھ سن مدنی پھول بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو جو آج کا موضوع ہے اس کے تعلق سے اپنا ایک اکسپیرئنس شیئر کروں گا کہ ایک دفعہ میرے سر میں سودا سمایا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے فلا موضوع پر جی ہاں اس کا تعلق فیلڈ ہے پاکستان میں ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے دنیاوی فیلڈ ہے اس سے اور ابتدان میں نے یعنی اس پر جو ہے وہ ریسرچ کرنا شروع کی مختلف موضوع جو ہے وہ جمع کیا میری دلچسپی کا موضوع بھی ہے وہ اور ایک لحاظ سے میری جو پروفیشن ہے میرا جو پروفیشن ہے میری جو فیلڈ ہے اس سے بھی تعلق رکھتا ہے تو سودا سما گیا تھا تو جب خیال آیا تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی کچھ متعلقہ مواد جمع ہوا جمع ہوا اور ذہن بن گیا کہ ٹھیک ہے مواد بھی مل گیا ہے اور یہ چیز بھی ابھی ایسی ہے کہ پاکستان میں شاید کسی نے اس پر قلم نہیں اٹھایا تو اردو زبان میں اگر یہ لکھا جائے گا تو ایک تو لوگوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا بھلا ہوگا لوگوں کا اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ ہے کام کی چیز اور چونکہ گیپ بھی ہے تو امید ہے کہ کافی سارے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے لیکن پھر ہوا یہ جناب کہ ارادہ تو باندھا لیکن وہ ارادہ جو ہے نا وہ وفا نہ ہو سکا وہ کہیں بھول بھلیوں میں اور ابھی لکھتے ہیں ابھی لکھتے ہیں ابھی لکھتے ہیں کہ نظر ہو گیا پھر پاکستان میں ایک صاحب ہیں انہوں نے اس پر اردو زبان میں کتاب لکھی بہت زیادہ مقبول ہوئی اور جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر وہی جو مواد موجود تھا کہ جو میں نے ریسرچ میں جمع کیا ہوا تھا تو اب یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یہ تو میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے ایک کام کرنے کا مستحکم ارادہ کر لیا ذہن بن گیا نیت بن گئی کہ کرنا ہے پلاننگ بھی کر لی اور عمل درآمد کا جب موقع آیا تو سوچتے رہے سوچتے رہے ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں تھوڑی تاخیر ہوئی یا بہت زیادہ تاخیر ہوئی ہو گئی آپ انتظار ہی کرتے رہے اور اپنا مقصد حاصل نہ کر سکے اور کوئی اور صاحب نے آگے بڑھ کر وہ قدم اٹھایا اور وہ مقصد حاصل کر لیا اور آپ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہے اچھا یہاں ایک ذہن میں خیال آیا ماشاء اللہ مرحبا علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا کیسے الحمد للہ الحمد الحمدللہ اللہ کا فضل ہے تو یہ میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے کہا وہ ضرور آپ سے بھائی شیئر کر لینا چاہیے ایسا نہیں الحمد للہ کہ مجھے کوئی ان جو صاحب جنہوں نے بعد میں کتاب لکھی مجھے کوئی حسد ہے یا جلن ہے میں دل پر غور کروں تو محسوس تو نہیں ہوتا اور مجھے ایک لحاظ سے مسررت ہی ہوئی کہ چلیں کوئی تو ہے کہ جس نے اس چیز پر قلم اٹھایا اور لوگوں کو مطلب وہ موضوع ایسا تھا کہ اس کی طرف جو ہے جانے میں جو وسوسیں ہیں ان سے بچایا جو دھوکہ ہے اس سے بچایا تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور انہوں نے یہ کام کیا تو بہت اچھا کیا تو لیکن بہرحال ایک ہوتا ہے اس طرح سے آپ کے ساتھ بھی ایسے ایکسپیرئنس بھی ہوئے ہوں گے ارادہ باندھا وقت پر ایکشن نہ لیا عمل نہ کر سکے تاخیر کر دی زیادہ تاخیر کر دی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے وہ مقصد ہمارے ہاتھ سے جو ہے نا مس ہو گیا اور ہم وہ کامیابی سمیٹ نہیں سکے ایک صاحب ایک پروڈکٹ کے بارے میں آتا ہے ایک یعنی مصنوعات ایک چیز ہوں ہوتے ہیں مختلف صابن ہوتے ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں گھی جی ہوتی ہیں تیل ہوتے ہیں کوکنگ آئل ہوتے ہیں یہ پروڈکٹس ہوتی ہیں تو ان اسی طرح کی کوئی مصنوعات کے بارے میں ایک, مسنوع... ایک پروڈکٹ کے بارے میں بال بتایا جاتا ہے کہ ایک صاحب نے وہ پروڈکٹ مطلب ڈیزائن کی اسے باقاعدہ مطلب بنایا لانچ کیا کامیابی سے چلایا رجسٹریشن کروانی تھی آج کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں ابھی ہو جائے گی اتنے بڑے بڑے کام کر لیے رجسٹریشن ہی تو کرانی ہے وکیل صاحب کو کہیں گے تو تھوڑی دیر میں ہو جائے گی کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی ہے ہوتے ہوتے اب کسی اور شخص نے اپنے نام سے اس کو رجسٹر کرا لیا نہ صرف رجسٹر کرایا بلکہ ان کے اوپر دعوی کر دیا کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ جو پروڈکٹ یہ تو میری ہے میرے نام رجسٹرڈ ہے آپ کیوں بنا رہے ہیں اس کو یعنی ان صاحب سے بھی رابطہ کیا منتیں بھی کی یہ بھی کہا کہ ہر پیسے لے لو اور یہ مطلب یہ عجیب و غریب دعوی کر رہے ہو چھوڑ دو لیکن وہ صاحب نہیں مانے اور حتیٰ کہ ان کو اپنا ساری محنت سے جو انہوں نے اس چیز کو پروان چڑھایا تھا وہ آخر کار بند کرنا پڑ گیا تھوڑی سی تاخیر سے ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہم اس شخص کی جس نے مطلب یہ ظلم کیا ہم اس کی کوئی مطلب اس نے کوئی کمال نہیں کیا جس نے یعنی اس طرح سے خامفہ دھوکہ دے کر ایک اپنے نام پہ رجسٹریشن کروا لی اور اس بیچارے کی جو ہے نا اس کا سارا کام ہی بند کروا دیا اس شخصی وہ بات نہیں کر رہے نہ وہ ہمارا موضوع ہے ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے ذات میں تاخیر سستی تساہل کاہلی کے مرض میں تو مبتلا نہیں ہیں کم یا زیادہ اور جیسے ان صاحب کو ایک متعلقہ مام معاملے میں معمولی تاخیر سے چند دن کی تاخیر سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا مجھے ایک جو ہے اپرچونیٹی تھی میں نے مس کی اس طرح میں اور آپ غور کریں کہ زندگی کے مختلف معاملات میں مختلف اپرچونیٹیز اکثر و بیشتر جو ہمارے سامنے آتی ہیں چاہے وہ دینی اپرچنیٹیز ہوں دنیاوی ہوں حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو حقوق اللہ سے تعلق ہو ہم سستی کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں یا تاخیر کیے بغیر جب اس کا وقت ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا اس میں یعنی طرز عمل اور انداز کیا ہے اس کو جو ہے وہ غور کرنا ہے بس ہوتی ہے لوگوں کے اندر یعنی یہ جو کاہلی کا مرض ہے سستی کا ٹالم ٹوری کا تاخیر کرنے کا وقت پہ نہ کرنے کا تو یہ ہوتا ہے لیکن پھر اب اس سے ہوتا یہ کہ مطلب مالی نقصان ہم اٹھاتے ہیں دینی نقصان ہم اٹھاتے ہیں دوستوں اور خیر خواہوں سے تعلقات ہم بگاڑ لیتے ہیں افسران کو اپنی اس عادت کے سبب یعنی تاخیر کرنے کے سبب سستی اور کاہلیم میں مبتلا ہونے کے سبب ایک آرام طلب طبیعت قسل مندی طبیعت میں سستی کا ایک غلبہ تو اس میں افسران کو ہم ناراض کر لیتے ہیں اچھا ٹرسٹ ہمارا جو ہے نا وہ مطلب ختم ہو جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں رشتے رشتے داروں سے تنازعات ہم کھڑے کر بیٹھتے ہیں تو یعنی اب ایسی جو صفت ایسی بری صفت کہ جو اتنے اس قدر دینی نقصان کا سبب بنے اس قدر دنیاوی نقصان کا سبب بنے تو اس کو اپنی ذات سے نکالنا جدا کرنا اپنے آپ کو ریفائن کرنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا تو اصل میں یعنی اگر اس کو اس کی سنگینی کو سمجھنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا اس کے ہمیں اثرات کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی یہ آخر یہ جو سستی اور کاہلی یہ کرتی کیا ہے تو سب سے پہلے تو اگر میں دینی نقصان کی بات کروں نا کہ دینی لحاظ سے جو یہ سستی اور کاہلی ہے یہ کیا کیا گل کھلاتی ہے بلکہ یہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے کیا کیا گل کھلاتی ہے اگرچہ اس کا کونوٹیٹو میننگ ہمیں معلوم ہی ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا مطلب کیسی کیسے یعنی دینی معاملات میں بھی یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے اخروبی نقصان کا مثال کے طور پر کسی کا حق جو ہے حقل حق ابد ہم نے تلف کر دیا مات اللہ کسی بھی سبب سے کسی کو جھاڑ دیا گھور دیا غیبت کر لی کسی کی چغلی کر لی اب معلوم ہے کہ یار چولی کر لی چوگلی کا ہو گیا ہو, ہو ہو اور اس کو پتہ بھی چل گیا ہے غیبت کر دی اس کو پتہ بھی چل گیا ہے اب اس سے معافی مانگنی ہے اب طبیعت میں تفاہول ہے چلتی جا رہی ہے جا رہی ہے ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں ابھی ہوتی ہے ابھی, ہوتی ہے ابھی کر لیں گے ابھی جاؤں گا نا کر لوں گا ابھی گاؤں جاؤں گا تو کر لوں گا ابھی جب اس طرف چکر لگے گا نا اس طرف چکر لے گا جانا ہوگا تو کر لوں گا بات کر لوں گا انشاءاللہ شاء کلیئر ہو جائے گا ابھی موقع مناسب نہیں ہے ابھی بہت گرم ہوا ہوگا ان کا دماغ تو ابھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگی بات ابھی کر لوں گا ابھی کر, گا ابھی کر, گا ابھی کر گا تو یوں کرتے کرتے کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخصی انتقال ہو جائے شہر, شہر چھوڑ کر چلا جائے شہر چھوڑ کر چلا جائے تو ہمارے ارادوں پر اور اوس پڑ جاتی ہے تو اب اب کے معاملے میں تو یہ شاید زیادہ جو وہ دیکھا جاتا ہے کہ تاخیر اور ٹال مٹول کا جو معاملہ ہے یہ مطلب ہوتا چلا جاتا ہے ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح جو مطلب رشتے داروں سے کوئی تنازع کھڑا ہو گیا انبن ہو گئی اب یعنی شب رات کا انتظار کریں گے شب, شب برات آئے گی تو اس میں جو وہ حقوق علی بات کی معافی تلاشی کا معاملہ ہوگا نا جب سب معافیا وغیرہ مانگیں گے تو معافیا مانگ لیں گے ٹھیک ہے ابھی تو چل رہا ہے جیسے محب اللہ چلنے کو موقع کو کوئی بھروسہ تھوڑی ہے اس کا انتقال ہو جائے یا ہمارا انتقال ہو جائے اور یہ جو جس ایسا تنازع کہ جس میں ہماری طرف ہمیں معافی مانگنی ضروری تھی اور ہم معافی مانگے بنا اور اس کا حق معاف کروائے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے یا وہ دنیا سے چلا گیا اور یہ معاملہ آخرت میں سیٹل ہونے پر چلا گیا تو وہاں تو نیکیوں سے ہی سیٹل ہوگا اور اگر ماض اللہ نیکیاں دینے پر بھی حساب برابر نہیں ہوا تو گناہ لادنے اس کے گناہ لینے پڑے تو یہ کس قدر خسارہ ہے کس قدر جو وہ سنگین بات ہے اور یہ دیکھیے اس کا اثر کتنا زیادہ آخرت میں ظاہر ہے کہ کتنا بڑا ہے اور یہاں چند دن ہی کی تو بات تھی چند گھنٹوں کی ہی تو بات تھی شاید اور اب تو کمیونیکیشن اتنی جو ہے نا ایفیشینٹ ہو گئی ہے اب تو کمیونیکیشن ہی اتنی زیادہ تیزی اور سرعت کے ساتھ ہوتی ہے اتنی تیزی کہ ہم تو فون کر کے بھی جو ہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں خیر بعض صورتوں میں فون کر کے جو ہے نا وہ معافی شاید وہ معافی نہ کرے چڑ جائے اُلٹا کہ اچھا ایک تو یہ کارنامہ کیا اوپر سے جو ہے نا فون کر کے جو ہے یہ کر رہے ہو تو اس میں سامنے والے کی ظاہر ہے کہ ذہنی کیفیت اور نفسیات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے لیکن اسی طرح قرض وغیرہ کا لین دین ہوتا ہے کوئی چیز تن لے لیتے ہیں مثال کے طور پر بھائی گھر میں مہمان زیادہ آ گئے تو زیادہ ایمرجنسی لائٹس کی ضرورت پڑ گئی لوڈ شیڈنگ ہوئی ایمرجنسی لائٹ منگائی بھول گئے واپس دینا نظر پڑی ہاں دے دیں گے ہم کون سا ہم نے کون سی رکھنے کی نیت ہے ہماری یہ اپنے آپ سے ہم کلام کر رہے ہیں ہماری کون سی نیت ہے کہ ہم اس کو رکھیں گے ہم کو چوری تو نہیں کر رہے ہم کوئی غص تو نہیں کر رہے دبا کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تو یہ ہم اپنے آپ سے کلام کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہتے ہیں تو مطمئن کرتے رہتے ہیں وہ ایمرجنسی لائٹ ہمارے گھر میں ہی پڑی رہتی ہے وہ پنکھا ہمارے گھر میں ہی پڑا رہتا ہے اب وہ تشویش میں ہوتا ہے جس نے دیا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یار ایک تو ان کو وقت پر دیا اور یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اتنا کتنا فیصد ہوتا ہوگا کہ ہم نے ضرورت لیا ضرورتن تو فوراً دوڑایا کسی کو یا خود دوڑے دوڑے گئے اتنا کس قدر ہوتا ہے کتنا فیصد ہوتا ہے کہ ہم خود ہی ضرورت پڑنے پر پوری ہونے پر فوراً جا کر اپنے قول کے مطابق وعدے کے مطابق اس چیز کو دے کر آ جائیں اور دے کر آنے کے بعد اس کا صحیح احسن طریقے سے شکریہ بھی ادا کریں اور اتنا کتنا فیصد ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دوڑاتا ہوگا اپنے بچوں کو کہ جاؤ بھائی انکل سے جو پنکھا لے کر آؤ تو جب وہ بچہ آتا اچھا ہو یا اللہ او بھول گئے بھائی دو یہ کرو, کرو اور بعض اوقات یعنی غفلت کی نظر ہو جائے اگر توجہ نہ رہے تو اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو ایک الگ یعنی جو ہے مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو آریتن چیز لینے میں بھی جب آریتن ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم تالم ٹولی اور تاخیر اور تصاحل کا شکار ہوتے ہیں ہمارے اندر یہ عادت اور مزاج کے اندر یہ مطلب دیکھا گیا ہے قرض کا تو میں نے آپ کو کہا تو قرض کا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے عرض کی مفہ میں ملفوظات میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے واقعہ کہ میرے جو ہے نا وہ حضور فلاں پر اتنے روپے قرض ہیں وہ واپس نہیں کرتا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے تو فرمایا کہ میرے تو اتنے اتنے جو ہے نا لوگوں پر قرض ہیں کہ اس دور میں کوئی یعنی کسی کو قرضہ دیا اور یہ سوچے کہ جی وہ واپس کر دے گا تو اور میں تو جب قرض دیتا ہوں تو بس قرض دینے کی نیت سے دیتا ہوں کہ اور کہ اگر واپس کر دیے تو ٹھیک ورنہ یعنی یہ سوچ کر دیتا ہوں ٹھیک تو بولے جب ایسے ہی یہی نیت ہے کہ میں ایسے ہی دے دوں ایسے ہی دے دوں قرض دینے کی یعنی جب میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ قرض اگر اس نے واپس کر دیا تو ٹھیک نہیں واپس کیا تو ایک سے ہے پھر بھی ٹھیک تو میں پھر ایسے ہی کیوں نہیں دیتا تو اس کا پھر خود ہی وضاحت کی سمجھایا کہ مدت معین کے بعد یعنی وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص قرضہ بلا عذر یعنی مطلب وہ شخص جس کو قرضہ دیا وہ واپس نہیں لوٹاتا تو روزانہ اتنے ہی روپے خیرات کرنے کا سامان ملتا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے قرض دیا اور اسے کہا کہ اس نے کہا دس دن بعد لوٹا دوں گا ایگری بھی ہو گئے ٹھیک ہے دن بعد مال... اب وہ دس دن کے بعد اس نے نہیں لوٹایا مثال کے طور پر دس دن کے بعد لوٹایا دس تاریخ کے بجائے بیس تاریخ کو ہے تو جتنے دن اس نے تاخیر کی اتنی ہی رقم خیرات کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے قرضہ دیا ہوا تھا تو کہا کہ میں اتنے سارے روپے کہاں سے لاتا لیکن خیر بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا قرض جو ہے وہ کس قدر یعنی اپنے وعدے کے پابند ہیں اور اپنے قول کے پکے ہیں کہ جب کہا ہے تو لوٹا دیتے ہیں یا تاخیر پر تاخیر تاخیر پر تاخیر سستی پر سستی کاہلی پر کاہلی اور ابھی دیتے ہیں ابھی کر دیں گے ابھی یہ کر لیں تو اچھا یہ ہے ایسی عادتیں بھی دیکھیے لوگ اپنے کام نمٹاتے رہتے ہیں پیسے موجود ہوتے ہیں اور سولہ سال گزر جاتے ہیں سولہ سال گزر جاتے ہیں اور بےچارا کوئی یعنی ایسا ہو انٹروورٹ قسم کا اسلامی بھائی ہو شرمیلا کم گو قسم کا اسلامی بھائی ہو بےچارہ باتوں میں غالب نہ آ سکتا ہو تو اس اور ہم ہوں یعنی منہ پھٹ معد اللہ تو پھر تو جو وہ لے کے دکھا دے سے تو اس یہ معاملات میں بھی ہوتا ہے کوئی انتقال کر جائے حضرت بزی بہت ہیں بہت بڑے پروفیشنل ہیں بہت بڑے بزنس مین ہیں بہت بڑے نظانی کیا ہیں تعزیت کرنا دو محلے دو میں تعزیت کرنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب محلے دو میں تعزیت کرنا دو اچھا آج ہاں اعلان تو سنا تھا لیکن آج تو یہ میٹنگ ہے یہ میٹنگ ہے یو یہ ہوگا یوگا یہ یوگا یہ یوگا یہ تو جب آؤں گا تو نماز جنازہ بھی ہو چکی ہوگی سب کچھ ہوا ہوگا چلو ایسا کرتا ہوں واپسی میں کر لوں گا واپسی میں مثال کے طور پر لیٹ سیٹنگ ہو گئی کوئی اور ریزن ہو گیا کام پڑ گیا گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا آتے ہوئے موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی اب جناب مہا گئے اب واپس آئے او تو تھک گیا ہوں اب کیا جاؤں تعزیت کرنے چلو کل کر لیں گے تیجا بھی تو آئے گا نا ابھی سوئم ہوگا تو سوئم میں کر لوں گا کھلا موقع پر کر لوں گا تو وہ یوں تازیت کا موقع بھی ہم گنوا دیتے ہیں اسی طرح یادت میں یعنی تاخیر یادت میں سستی یادت میں کاہلی اور وہ چکنی مچھلی کی طرح عیادت پھسلتی رہتی ہے اور پھسلتی اور یوں ہوتے ہوتے ہوتے وہ ہمارے ہاتھ نہیں آتی تو اصل الغرض یہ بیماری ایسی ہے یہ تو میں نے دینی لحاظ سے جو اتنے ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نقصان کی باتیں کی ہیں کئی نیکیاں ہم سے ہوتی ہیں یعنی نقصان ان دا سینس کہہ رہا ہوں ان دا سینس بھی کہہ رہا ہوں کہ نفع میں نقصان بھی ایک لحاظ سے نقصان ہے جس نے نیکی کی اپارچونیٹی گنوائی تو یعنی ایک لحاظ سے یہ بھی نقصان ہے اور اگر مثال کے طور پر فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں سستی اور تاخیر کا مظاہرہ کیا کاہلی کا مظاہرہ کیا تو یہ تو کتنا بڑا اس نے اپنے ہاتھوں نقصان کیا رکن شورا بھی تشریف فرما ہے تو ان سے بھی جو ہے نا اس حوالے سے مدنی پھول لیتے ہیں تاخیر تساہل سستی کاہلی ہو جائے گا کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے ابھی بھی ہو جائے گا کر لیں گے بھائی کر لیں گے کر لیں گے اپنے آپ سے یہ کلام کتنا میٹھا لگتا ہے کیونکہ اس میں کتنا سکون ہے فوراً ٹینشن نہیں آتی نا کام کی تو فوراً اپنے اندر لا ہوئی میں اپنے آپ کو یہ پیغام دو کر لیں گے اور ریلیکس ہو جاؤ اور کام وہیں کا وہیں پڑا رہے گا اور ایونچولی وہ بچارا ہے. کام ڈیڈ ہو جاتا ہے نقصان جو ہے نا گلے پڑ جاتا ہے اور ہم بس حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر بعض اوقات جو ہے نا ذمہ داری بھی نہیں لیتے ہوں گے اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں اس میں سماجی معاملات بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں دینی معاملات بھی ہیں ہر ہر معاملے میں اور پروفیشنل معاملات بھی ہیں معاشی معاملات بھی ہیں جن میں ہم اپنی تساہل تاخیر کاہلی کی عادت کی بنا پر بہت زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں الحمد رب والصلاة والسلام وسلاۃ سید المرسلین آج موضوع تو آپ نے ایسا لیا ہے کہ میں کہوں کہ مبالغہ کروں تو اللہ جسے بچائے اللہ کی جسے خاص نعمت حاصل ہو اور وہ واقعی کوئی سرکار شیخ طریقہ امیر اللہ سنت دعامت برکاتون علیہ کا جوٹھا پیے ہوئے ہو سبحان اللہ ان کی برکتیں حاصل کیے ہو اس کی تو بات کچھ اور ہے باقی فی زمانہ معاشرے میں چلو احتیاط احتیاط کا ایک پہلو مدر ہر دوسرا شخص اس کا شکار ہے تو یہ غلط نہ ہوگا واقعی ہم اپنے معمول اور معاملات کو اس قدر ٹال مٹول ایک لمبا جی جی جی. جی. سست نہیں مگر ٹالنے کا جو مزاج ہے یا جاتے جانا کر لیں گے ہو جائے گا دیکھتے ہیں کرتے آؤ تو صحیح <laughs> آپ لوٹ کر آ جاتے میں کر دیتا ہوں <laughs> یہ والا مزاج ہے نا مٹول والا مزاج یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ماشاء اللہ جس پہلو کی طرف آپ توجہ دلا رہے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے مگر بالخصوص انسان کی اپنی نجی زندگی میں جی جی جی. ذاتی زندگی میں اس کی اپنی خاندانی زندگی میں اور کاروباری زندگی میں سماجی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی زندگی میں اقتصادی زندگی میں اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں انڈیویجلی ہر شخص اگر غور کرے تو کتنے ہی امور ایسے ہیں جس کا مثال کے طور پر گھر ہی کا کام ہے پلمبر کا ایک چھوٹا سا کام ہے پانی ٹپک رہا ہے کتنا سا, سا, جی جی. سا کام ہے پلمبر کو لے کر آنا ہے دس منٹ لگنے اب تو وہ دور بھی زبردست آ گیا ہے ٹیلیفون کر وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے ترقی بنا لیتا ہے پر کرتے ہیں ہوتا ہے دیکھتے آتا ہے کرتے ہوتا ہے دیکھتے آتے وہ ٹپک ٹپک کے ٹپک ٹپک دیکھیں وہ احساس تو کاش ہم ہمیں پیدا ہوتا کہ سم اللہ تُس ان یوم اس دن کہ تم سے ہر ہر نعمت all کے all بارے میں پوچھا جائے گا all وہ پانی right کا right ایک ایک قطرہ ٹپکنا اور ٹپکتے ٹپکتے بالٹیوں کا بھر جانا اور بالٹیاں پھر گھر والوں کا بہا دینا یہ تو اپنی جگہ پر جو اخروی ایک کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے مگر آپ کی لائف کی مس مینجمنٹ اس ایک چھوٹے سے امر سے کیسی واضح ہوتی ہے واش روم کا بلب ہے نہیں بننا گھر بچے جا رہے ہیں بابا حالت دیکھیں بابا اندھیرے میں جا رہے ہیں موبائل کی بیٹری لے لگ کے جا رہے ہوتے ہیں بتاؤ اچھا بیٹری وا رکھتے ہیں سائیڈ میں تو ڈس بیٹری کی بالٹی لیے ارے باپ ری بات ایک چھوٹا سا سیور نہ لگانے کی وجہ سے جو پتہ نہیں کیا سیل کر رہے تھے آپ اس میں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کانسیپٹ تھا مگر ترکیب کر موبائل بھی پا دی کہ روشنی جو حاصل کر دی تھی پتا جلے بیٹری بھی جلی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں گھر والے کتنی دیر سے کتنے دنوں سے کہہ رہے ہوتے بھائی یہ لا دیجیے یہ لا دیجیے یہ لا مگر وہ لا دینے کا مزاج جو ہمارا پیدا ہو جائے صحیح. اسی طرح آپ دیکھیں کاروباری زندگی میں بھی کتنے معاملات ایون کے ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ ایک بہترین کمپنی کھلی جی. زبردست جسے کہتے ہیں اچھا اور یقینا انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ بھی کیسے ہوں گے بہترین انفراسٹرکچر بنایا انہوں نے بہترین لے آؤٹ بنایا زبردست مارکیٹنگ کی اور جاندار شاندار پروڈکٹ ایسا بھی نہیں کہ آرجنل پروڈکٹ رائٹ نادانی کیا سستی ایک یعنی سستی کا یہ پہلو کہاں پر آیا کہ انہوں نے اپنی کمپنی کو جو متعلقہ ادارہ ہے اسے رجسٹر نہ کروایا صحیح. اور یہ چپ کر کے ایسے چلتے رہے چلتے رہے کل لیں گے ہوتا ہے دیکھتا رہے بھئی سارے کام تو سیل کی ہو جا رہی زبردست یوں یوں یوں یوں یوں کسی نے ان کی اس سستی کا فائدہ اٹھایا اللہ سیم برانڈ سیم نیم سیم انداز سیم مارکیٹ سیم فوکس سیم ترکیب <laughs> کیا ہوا انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا وہ کمپنی رجسٹرڈ کروا لی اب جو اصل ہے وہ بےچارے مو دیکھ رہے ہیں Allah اور جو ان کی جگہ پر نقل آیا صرف ان کی ایک کاہلی کی وجہ سے ان کا وہ برانڈ ایسا پٹا ہے ایسا پٹا ہے کہ اندر سوٹے گیا وہ تو رجسٹرڈ ہو گئے نا جی, جی آپ جی سمجھتے ہیں جی یہ جی جی اسی طرح کی نجانے کتنے پہلو اگر ہم اپنی زندگی میں لیتے تو جس طرح ہم کام کاج کرتے ہیں ماشاءاللہ عزوجل ہم جس طرح ایجوکیشن کی فیلڈ سے جی جی جی جی میں اور آپ وابستہ ہیں ہمارے ذمے کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہمارے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے اہداف پر غور کیا جائے اس طرح ہم سرکاری طور پر جو ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران ہوتے ہیں عہدے داران ہوتے ہیں سرکاری افسران ہوتے ہیں ہر کے ذمہ کچھ نہ کچھ تو لگا ہوتا ہے وہ آج نہ کرنے کا مزاج کل کر لیں گے کا مزاج ہو جائے گا کا مزاج آپ آ جاؤ ہو جاتا ہے اس ترکیب کا مزاج کیسی تکلیف دیتا ہے کیسی سستی لاتا ہے ایون کہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک شخص نے قربان قربان قربان ماشاء اللہ ماشاء السلام علیکم اللہ میں گاڑی جاری ایک سو بیس کی اسپیڈ سے بریک لگاؤں گا تو کرٹی نہ ہو جائے آپ نے بریک لگا دیا میں شیخاء اللہ الحمد الحمدللہ رب الحمد جیگر ہوئے گاڑی بھی روکا یہ سروس روڈ پہ لے جائے گا گاڑی تو ہے نا ابھی آگے بڑھ ان کی طرح جو بلند کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے پر رونق یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حال اچھا ہے سنا تال بطول تاخیر سستی کاہلی کا مزاج حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں قرض ادا کرنے ہوں آریتن چیز لوٹانی ہو تنازات نمٹانے ہوں حقوق العباد کی معافی کے معاملے ہوں کسی کو ناراض کر بیٹھے ہوں غیبت کر دی ہو چگلی کر دی ہو اس کو علم بھی ہو گیا ہو معافیوں کے معاملے ہوں یا پروفیشنل لائف میں جو ہے نا وہ ہوں کمٹمنٹس ہوں ہماری یا ہمارے ٹارگیٹس ہوں مطلب کمرشل تعلقات میں جو ہمارے آرڈرز ہوتے ہیں اس طرح کے دیگر معاملات میں تاخیر سستی کاہلی طالم ٹولی کا مزاج تو یہ کیا یعنی اثرات مرتب کرتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا علاج کریں کیا فرما تو طالم ٹول کل پھر کبھی کر لیں گے نا ہو جائے گا یہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ بعض جگہوں پر قومی مزاج بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر قوم کے یہ مزاج نہیں ہوتا میرا خیال ہے جن قوموں کی ہم ترقیوں کی اگر ہسٹری پڑھیں گے تو شاید وہ قوم یا وہ فرد یا وہ طبقہ یا وہ قبیلہ یہ تصاہول والے لوگ نہیں ہوں گے مشا کئی ایسے ممالک کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جو معاشی طور پر بہت زیادہ ترقی کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا شاید ان کے اندر یہ مزاج نہ ہو اور وہ فورن اور جیسے مثال کام آدھے گھنٹے میں ہونا ہے جی جی تو اس کو ایک گھنٹے میں بھی نہیں کریں گے اور جو کام آج ہو جانا ہے اس کو کل پر نہیں چھوڑیں گے سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو کامیاب ترین شخصیت ہے ان کو کہا گیا کہ حضور آرام فرما لیں بک کام کل کر لیجئے گا آپ نے فرمایا کہ آج کے کام آج نہیں پورے ہوتے اگر یہ آج کے کام کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر کل کے کام میں کب کروں گا تو اصل میں جو کامیاب افراد آپ نے پڑے ہوں گے اور جنہیں کوئی سنگے میل طے کرنا ہوتا ہے وہ لوگ اس مزاج کے حامل نہیں ہوتے ماشاء اللہ یہ کہ اب ہمارا جو نظام ہے نا ہمارا ایک اپنا نظام ہے اگر وہ اس پر ہم غور کریں گے تو شاید ہمارے گھروں کے بل بھی آخری تاریخ کو ہی بھرے جاتے ہیں وہ بھی شاید میں سوتی ہوں ٹھیک ہے نا جی حالانکہ اس میں ہم کو آٹھ دس دن کا گیپ ہوتا ہے آٹھ دس دنوں کا مارجن ہم کو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے گیس کے بل ہوں فون کے بل ہوں اچھا کالج اور یونیورسٹی کے اگر ایگزامینیشن کے فارم ہے تو لاسٹ ڈیٹ کو بھرے جائیں گے ایڈمیشن فارم ہو یا ایگزامینیشن فارم ہو لاسٹ ڈیٹ کو بھرے جائیں گے کے ساتھ اتنا لیٹ کا مزاج ہے کہ ہم کار میں جا رہے ہیں ہمارا کانٹا ای کو بار بار چوم رہا ہے بٹکے بھرنے والا ہے چک بھرنے والا ہے ای کو لیکن اپنے کے ابھی نہیں ابھی چار پانچ کلومیٹر چل جائے گی ابھی تین کلومیٹر میٹر الگ پانچ یا تین یا دس کلومیٹر کے بعد بھروانا پیٹرول آپ ہی نہیں اپنی جیب سے ایسا ہونا کہ یار پانچ کلو چل جائے گی دو کلومیٹر کے بعد تو دینی ہے موٹر سائیکل واپس تو کہاں یار اپنے بھروا لیں گے لیکن آج نہیں تو کل کل ہی تو پرسوں آپ موٹر سائیکل ٹیری کر کر اس کے پیٹرول کے ڈبے کے اوپر آٹے کی طرح بھلے بجاتے رہیں کہ کار میں تھوڑا پیٹرول آ جائے گا تو اسٹارٹ ہو جائے گا بھرانا آپ ہی ہے اسٹیشن پر ہم لیٹ پہنچیں گے ہماری ایئرپورٹ پر ہماری فلائٹیں میں سو جائیں گی اور پھر یہ الگ بات ہے کہ ہم قصوروار کسی اور کو ٹھہراتے رہیں کہ یہ پھنس گیا نہ یہ جام ہو گیا نہ وہ یہ ہو گیا بنیادی طور پر ہم تاخیر کے کام کرنے کے مزاجن ایسے ہوئے ہیں میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں مثال کے آپ کسی دعوت میں بھی جانا ہے نا تو آپ لیٹ ہیں دلہے نے اپنی ہی شادی میں پہنچنا تو وہ لیٹ ہے ہاں لیٹ ہے ہاں لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں باتوں کا بےچارے کے آنے سے پہلے کھانا شروع ہو جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے کھانا شروع ہو جاتا ہے وہ ڈراما دینے کا مزاج دینے کا مزاج میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے اگر وہ مطلب اگر آپ تھوڑی سی اگر تجربے کی بھی بات کرو نا پھول ہے تو اس کا تو ٹائم ہے اس کا تو بھاؤ کھانے کا ٹائم ہے یہ لیٹ آ کیوں اپنا نقصان کر رہا ہے جو چیز اس نے تین گھنٹے تک لطف اٹھانا ہے اسی کو آدھے گھنٹے میں ختم کرنے کے چیزے. لوگوں نے تو اس کے آنے کے بعد تو وہی تین گھنٹے دوبارہ دینے نہیں ہے yes. اس کے آنے کے بعد لوگوں نے جو کام دھیرے دھیرے سنبھل سنبھل کر اور اچھی انداز سے تین گھنٹے میں کرنا ہے وہی آدھے گھنٹے میں کر کے نکل جائیں گے ٹھیک yes. ہے تو یہ چیزیں ہمیں خود اپنا لطف ختم کر رہی ہیں ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں تو آخری موومنٹ پہ hmm. پڑھنی hmm. زور زوروی لاسٹ موومنٹ پہ پڑھیں گے فجر لاسٹ موومنٹ پہ پڑھیں گے پھر کئی مستحبات اور سنتیں چھوڑ کر Allah, Allah, Allah. اس کو ادائیگی ہوگی ہماری شہری لاسٹ مومنٹ پر باتوں کا دوری ہوتی ہے پانی پی لو پانی پی لو پانی پی لو تو ہم مزاجن بھی اگر دیکھیں نا تو ایک دو چیزوں میں نہیں ہیں نارمل طور پر ہم لوگ لیٹ ہیں اچھا ہم لیٹ کیوں ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ جو یہ پرابلم ہے ہم اپنے آپ کو مینجمنٹ اور ٹائمنگ کے ساتھ نہیں چلاتے ہم لوگ بہت سارا وقت بہت ساری جگہوں پر ضائع کر دیتے اللہ ہیں ایون بستر پر پڑے پر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ہم لوگ کھانے کے دسترخان پر رہے ہیں تب بھی اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں تو ہم اپنے چونکہ اوقات کار کو ضائع کرتے ہیں اور کام انہی اوقات ہی میں کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کاموں کو یا تو کل پر رکھا جاتا ہے یا پھر انہیں ان کی پوری پرفارمنس کے ساتھ ان کی پوری پرفیکشن کے ساتھ نہیں کیا جاتا جس سے ہمیں نقصانات واقع ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے وضو میں بھی یہی ہوتا ہے جب لیٹ آئیں گے وضو کریں گے تو فرائی چھٹنے کا اندیشہ ہے اگر غسل فرض ہے نماز کا وقت جا رہا ہے غسل کریں گے تبھی فرائی چھٹنے کا اندیشہ ہے تو بہت ساری چیزوں میں ہم ہیں اگر آج ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ مزاج کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے مشقت کرنی پڑے گی تو اسٹرگل کرنی پڑے گی اور آج ابھی اسی وقت آپ نے اپنے کل کا جدور بنانا پڑے گا میں نے خطاب میں پڑھا تھا جی جی کہ آپ کو کل کیا کرنا ہے یہ آج لکھ لیں اللہ اللہ آج لکھ لیں کل کا کام آج لکھ لیں یعنی سونے سے پہلے لکھ لیں کہ میں نے کل کرنا کیا ہے تو کل آپ جب اٹھنے کے بعد دیکھیں گے نا کہ میں نے کرنا کیا ہے تو اس میں کئی چیزیں مس ہو جائیں گی ٹھیک تو آپ آج کر لیں ورنہ بھی یہی ہوگا کہ آپ کل کرنے بیٹھیں گے کہ آج مجھے یہی کام کرنا ہے تو ایک موزا سیدھا پہنیں گے ایک موزا ٹیڑا پہنیں گے کبھی بنیان الٹا پہن لیں گے تو کبھی کرتا افراد افری ہوگی کبھی وہ کُرتا پہن لیں گے تو کبھی سیڑھی اترتے اترتے گر جائیں گے کبھی نیچے جائیں گے تو گاڑی کی چابی ڈھونڈیں گے اب یار گاڑی کی چابی تو پر رہ گئے ہاں لفٹ کا دروازہ تھوڑا دروازہ ٹائم پہ بند ہو رہا ہے لیکن اس کو بند کرنے کے لیے دس دفعہ بٹن دبائیں گے بند ہو جا بند ہو جا بند ہو جا اب ایسا لگے گا آپ کو کہ ساری دنیا مجھے لیٹ کروانے پہ تلی ہوئی ہے لے لا رہے ہیں آج پولیس والے نے جان بوجھ کر سگنل غلط بنایا ہوا ہے آج جو ہاتھ بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھول گیا ہے یہ ہاتھ نیچے کر ہی نہیں رہا ہے سارے لوگ مل کر مجھے لیٹ کرانے پر تلے ہوئے ہیں مگر یہ اپنی اس بنیادی غلطی کو نہیں دیکھ رہا کہ میں نکلا ہی ہوں میں اٹھائی لیٹ ہوں میں نے پلاننگ ہی لیٹ کی ہے تو میرے سارے کام آگے کے لیٹ ہو جائیں گے صحیح ماشاءاللہ تو جو آپ نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے اس میں جیسے ایک ٹائم مینجمنٹ کا تو ہے اس کے علاوہ یعنی بعض اوقات جیسے اخربی معاملات ہیں تو اس میں اگر آخرت کی تیاری کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو یہ بھی ایک تحریک کا سبب بنتا ہے کہ جیسے میں نے بعض دینی معاملہ آپ نے بھی توجہ دلائی ہے نماز پڑھنے کے تعلق سے اب خوشو و خزو کی اگر رغبت ہو مجھے تو پھر ڈیفینیٹلی مجھے تحریک ملے گی ایک ماٹیویشن ملے گی کہ میں نماز کو اہتمام سے مجھے پڑھنا ہے تو تھوڑا پہلے سے میں آغاز کروں تاکہ تمام فرائض و واجبات اور اس کی جو آداب کی رعایت کر کے میں اس کے ساری جو ہے نا یہ کام کر لوں تو فائدہ اور اسی طرح دینی جو دنیاوی جو معاملات ہیں ان کے اگر صحیح معنوں میں فوائد پر نظر رکھی جائے تو میرا خیال ہے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی اس معاملے میں تحریک کا سبب بنے گی آخرت کا معاملہ تو بہت امپورٹنٹ ہے عموماً بڑی عمر میں جا کر ہی بندہ قبر اشر کی تیاری کرنے کا ذہن بناتا ہے بھی اللہ جسے وہ بھی جسے اللہ, توفق اللہ, توفق اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تو یہ بھی ٹالنٹ نا کہ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا پہ نے آ آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا اور ایک طبقہ وہ ہے کہ بڑھاپے سے پاکر پیام قزابی نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا زارا بھی کوئی تیری غفلت کی ہے انتہابی جنو کب تلق ہوش میں اب تو آبی تو یہ جو ہمارا جو مزاج ہے نا یہ چاہے وہ اخروی معاملات ہوں یا دنیا معاملات ہوں ہمارے مزاج کی یہ خرابی ہے کہ ہم کام کو تاخیر سے کرنے کے عادی ہیں اس کو اس کے ٹائم پر اور, اور اس کے بالکل وہ اس پر کرنے کا ہمارا مزاج نہیں ہے غور نہیں کر سکتے ہمارے پر پلاننگ نہیں ہے ہم مطلب کہ ایڈوکم کے شکار ہیں, آہ آہ شکار ہیں شکار چل چلاؤ جی چل چل چل چل چل پھر جس کو ہمارے جب کہتے ہیں میں جگاڑو کام ہو جاتا ہے کہ یہ کر لو یہ کر لو تو اس طرح کی چیزوں سے پھر ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے باتھ میں لوگ سلیپ ہو جاتے ہیں جلد بازی میں بھائی مطلب کہ اتنی جلدی ہے کہ مطلب باتھ میں سلیپ ہو گیا ٹھیک ہے دوائی کھانی کون سی دی دوائی کھا کون سی لی ہو جاتا ہے اتنی جلدی ہوتی ہے کہ آپ کو کئی دفعہ تجربہ ہوگا کہ وہ اچھا جلدی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایپسنٹ مائنڈیڈ پرسن بھی بنے ہوئے ہیں ایپسنٹ مائنڈیڈ پرسن بنے ہوئے ہیں بالکل غائب دماغ ہوتا ہے چاہے ہمارے ہاتھ میں سوچ کہیں اور رہیں چاہے بھی زبان جلو میری اب وہ وہ دو دن تک یہ جلی ہوئی زبان کا لطف اٹھاتے رہیے آپ ٹھیک ہے جب بھی کچھ چیز کھائیں گے تو آپ کو اپنا وہ جلد بازی والا معاملہ یاد گا زبانے جل جاتی ہیں ہماری یہی تبھی دھیان نہیں رہتا کہ یار چائے گرم ہوگی زبان کو لگے گی اور مطلب یہ تو گرم گرم سموسہ منہ میں یہ تو گرم ہے تو تل کر رہا گرم ہی ہوگا یار آئس کریم میں ڈال یہ تو بہت ٹھنڈی ہے تو آئس کریم ہوتی ٹھنڈی ہے آئس کریم کبھی گرم ہوتی ہے تو یہ ہمارا مطلب عجیب و غریب ہمارا یہ انداز بن چکا ہے جل بازی میں ناخن کاٹیں گے تو کونا کاٹ دیں گے اور برش کریں گے تو وہ بھی جلد میں مسوا کریں گے وہ بھی جلد بازی میں تھے یعنی ہمارے بالکل روٹین جو ہے اس کے لیے طبیعت میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے سلجھی اور ٹھہراؤ <متصف> ماشاء <متصف> اپنی طبیعت میں سلجھاؤ پیدا کریں غور و تفکر کی عادت بنائے آپ کا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پیری مجھے یاد آیا کہ آپ فرش مبارک پر لائن پر لکیرے بنایا کرتے تھے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ لکیرے بنانا نے یہ ایک پلاننگ ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ. پلاننگ ہوا کرتی تھی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کوئی کام بھی فضول نہیں تھا آپ کے ہر کام کے اندر حکمت اور مطلب کہ رضا اللہ والا معاملہ ہوا کرتا تھا اللہ. تو وہ پلاننگ غور تفکر پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے پھر اس کی ٹائم لائن بنانی ہے پھر آدمی کو کرتے ہیں تو ایسے لوگ منی کے تک باقصرت ہیں مگر ایسے لوگ کامیابی کی منزل کی طرف بڑھتے ہیں جتنے بھی آپ کامیاب لوگوں کی ہسٹری پڑھیں گے نا ان کی زندگی کا سب سے امپورٹینٹ فیکٹر یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک ٹائم مینجمنٹ اور اسکیڈول کے اسکیجل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوگا وہ کہیں بھی بیٹھ کر فضول وط برباد نہیں کرتے ہوں گے لوگ اپنے فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ اٹھ کر چلے جاتے ہوں گے لوگ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ اٹھ جاتے ہوں گے یہ میں جن کی شخصیت کا حوالہ دے رہا ہوں حق حق یہ حق حق انہی حق میں سے ایک شخصیت ما شاء ہے ٹائم مینجمنٹ مبارکہ شیئر کریں نا اس موقع پر نہیں آدات مبارکہ یہ کہ مطلب ایک ان کا ایک ان کو آپ باق گھڑی دیکھتا ہوا دیکھے گا اللہ ہاں یہ گھڑی بھولتے نہیں ہیں یہ گلی کے ساتھ چلتے ہیں اتنا وقت ہو گیا اتنا وقت ہو گیا ان کو پتا ہے کہ مجھے وزو کھانے میں اتنا ٹائم لگے گا مجھے نماز میں اتنا ٹائم لگے گا مجھے یہاں جانے میں اتنا ٹائم لگے گا تو سونے کا ایک ٹائمنگ سیٹ ہے کھانے کا ان کو پتا ہے کہ اذان سے اتنی دیر پہلے مجھے کرنا ہے تو یہ سارا مد لوگوں میں بیٹھوں گا تو میرے لیے یہ ٹائمنگ ہے اکیلا کھانا کھاؤں گا تو یہ ٹائمنگ ہے تو یہ پوری ان کی جو ہے نا وہی مذاکرہ ہے پھر مدنی مذاکرے کے بعد اتنی دیر مجھے دیگر کام گزارنا اچھا وہ جو کام جو مدنی مذاکرہ اور شہری سے پہلے وہ ایک ایک وہ بھی ایک طے ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے ایون کہ اگر کوئی چیز تاخر ہو رہی ہوگی تو تاخر تاخیر ہونا بھی ایک طرح سے طبیعت پر ایک گرام بھاری پڑے گا کہ اس تاخر کی وجہ سے اور کام پھر لیٹ ہوتے چلے جائیں گے یعنی ہم اپنی بات تو دور کی باتیں امیر سنت کا ذکر ہے یا کوئی طرح کے جو ایک اہم افراد ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے آپ دنیا میں ٹرین کا نظام دیکھیں اتنی ٹائمنگ کی پرفیکشن ہے کہ ٹرین نے کب آنا ہے آپ گھڑی میں ڈالیں آپ دروازے ایئرپورٹ پہ جہاں آپ دروازے کے سامنے کھڑے ہوں اور ٹرین نے آ اسی دروازے کے سامنے رکنا ہے اتنا آٹو سسٹم ہے کہ اسی دروازہ ٹرین کا دروازہ کھلے گا پھر اس پلیٹ فارم کا دروازہ کھلے گا کوئی ایک انچ یار آگے پیچھے تو ہو جائے تو جس انسان کے دماغ نے اتنی ٹائمنگ کے ساتھ اکوپمنٹ بنایا ہے وہ خود کو ٹائمنگ کے ساتھ کیوں نہیں چلا سکتا جب اس کی بنی ہوئی چیز ٹائمنگ کے ساتھ چل سکتی ہے تو وہ خود ٹائمنگ کے ساتھ کیوں نہیں چل سکتا یہ سب غور کرنے کی چیز اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل سنتے ہیں محمود بھائی حاش مدری منوں کی زیارت <سلام> ہو رہی ہے اور بھی کچھ دکھایا جا رہا ہے اچھا ماشاء اللہ یہاں سے کلام چلے گا ہمیں بھی سنا مدی چین کے ناظرین کو بھی سنا دیں سلو الحبیب سلو البیب اوڈیو پرابلم شاید چل رہا ہے آپ پڑھ لیں گزرے جس راہ سے دیوال ہو گزرے جس را سے رہ گئی رہ گئی ساری زمین برے سارا ہو گل روح ان پل کی تجلی جو کبر دے دیکھیے چاند کو روح انبر کی تجلی جو کمر نے دیکھی رہ گیا پو سدے پا ہو رہ گیا پو سد شیکل پے پا ہو کر پائے بہار یہ قسمت میں فل اب کی برس وائے بہارو میے قسمت کے میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رائے سنوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم رائےوار مدینہ ہو کر چمنِ چمنے وہ باغ کے مرغے سد چمنِ چمنے تے وہ باغ کے مرغے سد را پر سوچے کے ہے جہاں بل بل ہو کر بر سوچے ہیں کہ ہے جہاں بل بول شا ہو کر سر سر دشت مدینہ کا مگر آیا خیال سر سرے تاشتے مدینہ, مدینہ, مدینہ کا مگر آیا خیا رش کے گل شن جو بنا گل دل, دل واہ ہو کر اور کوششاں کہتے ہیں فریاد رسی کو رسی رسی ہم ہیں گوشیشا کہہ گے تیگ پریاد رسی کو گو ہم گے کہہ کے گے تیریاد رسی کو ہم گے وادائے چشم گے پشائیں گے گویا گو کر چشم گئے بخشائیں گے گویا ہو کر وہ بھی سنتے لَمَعَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ الله رہے ہیں انہی سے گلش ماہ رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں گئے بولو صلی سلام لئی سوا بسل مالی عبیب عبیب اللہ اور حاضرین الحمد ہم روزانہ معتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات احساسات اور ان کی نیتیں وغیرہ دیکھتے سنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہتے ہیں دمزان محبا دمزان محبا اعتکاف کی نیت سے ہیں فور دا فرسٹ ٹائم میں زندگی میں پہلی دفعہ بیٹھ رہا ہوں میں یہاں پر جو نا پہلی مرتبہ آیا ہوں ایک مہینے کا جو ہے نا وہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں جو ہے نا ایک مہینے کا اعتکاف کروں گا یہاں ایک منتھ کے اتکاف کے لیے بیٹھا ہوں میں ایف ایس سی پری میڈیکل فرسٹ ایئر میں پڑھائی کر رہا ہوں بالکل دیکھا جائے تو مدنی چینل اگر سوشل الیکٹرانک کے والے سے دیکھا جائے تو بہت انقلاب برپا کر رہا ہے لوگوں کے اندر اسلام اسلامی پوائنٹ آف ویو کے والے سے دیکھا جائے تو مدنی چینل نے لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیا ہے مدنی چینل میں یہ سمجھتا ہوں وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور جس طریقے سے یہ جو مطلب اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی سیاسی باتیں نہیں ہے مطلب کوئی کسی قسم کا جھوٹ ملاوٹ نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے بڑی جو چیز ہے کہ اس سے ہمارے گھروں کے اندر اسلام کو مطلب پہنچانے میں بہت زیادہ جو ہے نا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے کمپلیٹ تعلیمی اگر میں ادارہ کہوں تو اچھا رہے گا کہ گھر بیٹھے آپ پوری تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ دینی دنیاوی میں لمیٹیشن بتاتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر آپ نے کہاں کہاں کس لمٹ میں رہنے اور کہاں کہاں اپنا کردار ادا کرنا مدنی چینل پہ جو نشریات آتی ہے بالکل اس کی ایک اپنی مطلب اس کی ایک اپنی جگہ ہے اور دیگر اگر دوسرے چینل پہ دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں مدنی چینل ایک نمایا کردار اپنا نظر آتا ہے اس کا مدنی چینل اور جو مدنی چینل میں مدنی ازاکرا جو ہوتا ہے باپا کا اس سے بہت کچھ سیکھنے کو علم دن سیکھنے کو ملتا ہے مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی ترمائے اور بابا جانی کا سایہ دیر ہمارے اوپر قائم فرمائے میرے دوستوں نے بھی بتایا کہ مدینہ میں جو نا آپ ٹھیریں گے اور وہاں پر علم بھی حاصل کریں گے اور تربیت بھی ہر لحاظ سے وہاں پر ہوتی ہے ہم تو دنیا کی رنگینوں میں کھوئے ہوئے تھے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں شروع ہی سے صحبت ایسی ملی کہ ماحول ہی ایسا تھا ہمارا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یا اس طرح کی صحبت میں کھوئے ہوئے تھے میلے میں اپنی زندگی بالکل تباہ کی ہے بالکل فارغ کی ہے سر تو ہم یہ ماحول ہی نہیں تھا اور جگہ ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں ہماری شہر میں مسجدیں ہیں لیکن وہاں پر تقاہ بیٹھتے ہیں لیکن یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ملتا پہلی جو بچپن کی غلطیاں تھیں وہ غلطیاں تھیں والدہ کے ساتھ سلوک میرا اچھا نہیں تھا بس سلوک ان کے ساتھ تھی والد صاحب کے ساتھ ہی میرا یہ ایسا ہی سلوک تھا تو مدنی مذاکرے میں باپا نے ترغیب دلائی جس کی وجہ سے فون اسی دن کیا میں نے اسی ٹائم کیا ان سے معذرت کی اب بھی ان گھر جا کے مدنی ملاقرم میں جو ترکیب انہوں نے دلوائی ہے گھر جا کے انشاءاللہ شاء اللہ طریقے سے ان سے مدد کریں انشاءاللہ تابوں میں ہم نے نائن ٹینتھ میں پڑھا ہے کہ کی حقوق موگو وہ پڑھ کے اوپر سے گزر جاتا ہے آدمی دنیاوی پڑھائی میں وہ سکون نہیں ملتا جو یہاں پہ آگے پورانے پاک پڑھنے میں ہلکوں میں جو سکون میز ہے وہ وہاں کبھی بھی نہیں مل سکتا ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا پہلے میری خواہشی کا بھی میں داڑھی نہ تقریباً چھوٹی چھوٹی رکھوں اب میں نے مکمل داڑھی رکھوں گا اور گھر میں تقریباً میں تھوڑا تھوڑا تانگ بھی کرتا ہوں اب نیت کی کہ تانگ نہیں کرنا گھر والوں کو گھر والوں کی ماننی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ دنیا کے رنگ بھی دیکھے تھے لیکن یہاں پہ آ کے میں نے جو رنگ دیکھا وہ مدنی رنگ ہے ان میں دعا کرتا ہوں کہ مدنی رنگ میں ہی رنگتا جاؤں یہاں کا سب سے بڑا بڑی چیز ہے جو یہاں پہ یہاں کا ماحول ہے کافی زیادہ ایسی چیزیں تھیں جو پہلے نہیں پتا تھی یہاں پہ آ کے سنی تو پتا چلی الحمد لکھنے کی بھی ترکیب ہے ساتھ ساتھ لکھ بھی لیتے ہیں تو ایسے مسائل بہت زیادہ ہیں جو دنیا داری میں رہ کے نہیں پتا چلتے ہیں یہاں پر آ کے پتا چلے باقی سارا علم تو علیحدہ ہو گیا لیکن جو علم پھر پاپا مدنی مذاکرے میں تھا فرماتے ہیں جو سوالوں جو آپ ہوتے ہیں تو وہ علم ویسے بہت مشکل ہے نگرانی شروع کا بیان ہوتے ہے اس میں حقوق و بات سکھائے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے ایسے حقوق و بات ہوتے ہیں کہ ہم ان سے پتہ نہیں کتنے دور ہوئے ہوئے تھے میں نے پہلے رمضان جو ہے نا واقعی ہم نے جو نا وہ بس اپنے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے بہت ظلم کیا ہے برحال اللہ معاف کرنے والا ہے کیا مقصد کے پاس نماز پڑھنے آنا نہیں باہر گلیوں میں گھومنا ہے یاروں دوستوں نہ ماں پہ بھائی میرا بنایا سلامیہ ماں پیو کی قدر کیا مدر مزاکر سنا پتا لگا دین دنیا کیا ہے کیا نہیں بالکل اچھا بالکل اچھا لگا اور پتہ لگ گیا ماں پیو کی قدر کیا بہن بھائیوں کی قدر کیا جو املی کام نے سیکھا جو ہم نے گھر میں سر انجام دینا وہ یہی ہے کہ ماں باپ کیا گئے آنکھ اونچی کرنی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاء اللہ صلی حبیب صلی اللہ تعالی محمد یہ برکتیں یہ رحمتیں یہ عنایتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں میں مدی چاہ کے ناظرین سرز کر رہا ہوں آپ رخ کریں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ کا یہاں آئیں یہاں پر جو علم دین سیکھنے کے جو حلقے ہیں اس میں شرکت کریں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کے پاس بقیہ جتنے بھی ایام ہیں جتنے بھی دنوں کا آپ بنا سکتے ہیں آپ آئیے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں اگر ایک دن بھی ہے فیضان مدینہ آ جائیں آ کر دیکھے تو صحیح کہ یہاں ہوتا کیا ہے اور کیا ایسی چیز یہاں پر گول کر پلائی جاتی ہے کہ یہ دور دراز سے آئے ہوئے جو خالی ایسا لگتا تھا دیکھنے کے لیے آئے ہوں کہ چلے دیکھتے ہیں کیا اور وہ پورے مہینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہم نہیں جاتے تو الحمد یہاں پر بڑی محبتیں ہیں پیار ہے اتفاق ہے اور دین سیکھنے میں ایک لذت ہے ماشاء اللہ بہت پیارا ماحول ہے آپ آئیے اور آ کر انشاءاللہ یہاں خوب پائیں گے اور پھر اسے سیکھ کر انشاءاللہ اللہ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دنیا پر کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش بھی, بھی کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد